لا یقلف اللہ اور لوگو اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مکلف نہیں ٹھہراتا نفسن کسی بھی جان کو اللہ وساحا مگر اتنا ہی جتنا اس کی جان برداشت کر سکے جتنا وہ سہ سکے یہ ہے اصول کہ جہاں بھی انسانوں کے لیے تنگی آ گئی شریعت نکاش کو اجازت دے دو اور جہاں انسانوں کے لیے آسانی آ گئی شریعت نے کہا اس پہ زیادہ ذمہ داری کر دو لا یکلف اللہ نفسن اللہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے تیمم بھی نہیں کر سکتا وضو بھی نہیں کر سکتا دونوں کے بغیر نماز پڑھ لے روزہ ہے نہیں رکھ سکتی خواتین کسی حالت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے گزر جائے رمضان پھر روزے رکھ لینا رمضان کے بعد بھی تھوڑے دن آئے چھوٹے دن آئے اس, اس, اس میں رکھ لیں اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو نہیں کر سکتے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے اللہ کا فضل بہت ہے لا یقلف اللہ نفسن اللہ وصحا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے جتنی انسان اٹھا سکتا ہے لہ ماہ کا اور انسان کے لیے وہ ہے نیکی کا عمل جو اس نے کیا ہے اس کا کریڈٹ اس کا نفع اسے پہنچے گا خرچ کرتا رہا ہے ہمارے راستے میں ہم اس کا نفع اسے دیں گے ہمارے راستے میں محنت کرتا رہا ہے ہم اس کا نفع اسے دیں گے بہت سے لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کبھی کبھی مایوسی تاریخ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کام اتنا عرصہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہماری خواہشات کے مطابق کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوئی کیا اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں کچھ چیزیں کسی نے کہانی لکھی اور اس نے کہا کہ ایک کوئی اٹلی سے چلا وہ سنگر تھا عیسائی تھا گانے والا تھا تو جب وہ واپس آیا سال کے بعد تو وہ ٹرین یا جس چیز میں واپس آیا تھا بھرا ہوا تھا تحفے تحائف یہ سب چیزیں اور ایک پادری بھی نکلا اور وہ واپس آیا تو خالی تھا تو اس نے شکایت کی کہ اتنا کچھ آپ نے اسے دیا ہے اور دیکھیں یہ سنگر کیا کیا چیزیں لے کے آ رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا ہم رہ گئے تو اسے جواب دیا گیا کہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے اس لیے اسے سب کچھ دیا اور جس دن تو اپنے گھر پہنچ جائے گا وہاں تمہیں بھی اتنا ہی کچھ دے دیں گے اس سے زیادہ دے دیں گے تو یہی ہے کہ مومن انسان جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے محنت کرتا ہے ابھی وقت نہیں آیا لاہ کا ثبت اللہ نے کہا ہم اسے دیں گے جو کچھ کے اس نے کیا وہ اور اس جان پر پڑے گا ووال اس کا متصب جو گنا اس نے کیے اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے اس سے استمباد کیا ہے فکاہا نے کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے اولاد کی پرسش نہیں ہے اولاد کی پکڑ نہیں ہے اور اسی طرح کسی نے بھی کوئی گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور مقتصبت اس کے ذمے جائے گی چیز جس نے اپنی جان کے لیے وبال حاصل کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کرے کوئی اور, اور پکڑے کسی اور کو جو کرو گے لاہ ماں کسبت وا لہا مختصبت اس کو کریڈٹ ملے گا اس نیکی کا اور اس کو وبال بھی ملے گا اس گناہ کا ربانہ اے ہمارے پرردیا لا تو آخنا اور اے اللہ مت پکڑ ان اگر ہم بھول جائیں او اخت انا یا اللہ ہم غلطی کر بیٹھے جان بوجھ کے کچھ کر دیں پروردگار تو بھی نہ گرفت فرما اور اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو بھی نہ گرفت کر یعنی جو بھولے سے گناہ ہو گیا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دے اور کیا اچھی تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے انہ کی انہوں نے اس آیت کو اور سورہ سورہ نساء کی ایک آیت آتی ہے اسے پڑھا اور انہوں نے کہا پروردگار جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تجھے بھولی کے تو کرتا ہے وہ تجھے جانتا نہیں ہے اسی لیے تو گناہ کرتا ہے وگرنا تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا رات ان ن اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کر پکڑ نہیں ہماری گرفت نہ فرما تو جتنے بھی گناہ کیے ہیں تجھے بھلا کے ہی تو کئے تجھے اگر یاد رکھتے تو گناہ ہی کیوں کرتے نافرمانی فرمانی کیوں کرتے اوقت انا یا اللہ ہم کبھی جان بوجھ کے جو حرکت کر دی ہے اس سے بھی درگزر فرما اور پوچھ نہیں پرسش نہ ہو حساب نہ ہو ربا اے پروردگار وہ لاہم لینا اور ہم پر مت ڈال اس وہ بوجھ کما, کما حملتا ہو جیسے کہ وہ بوتا جو پڑا تھا اللہ لزینا ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے جو ہم سے پہلے لوگ تھے جتنے مشکل احکامات ان کے لیے تھے پرورتگار ہم پہ اتنے مشکل احکامات کا نزول نہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے یہاں نماز سوائے عبادت گاہ کے ہوتی ہی نہیں تھی ان کے ہاں وضو اور یہ چیزیں سوائے پانی کے کوئی چیز ہی نہیں تھی اور اس طرح کے بہت سے حکم اے اللہ ان سے ہمیں نہ ہماری آزمائش نہ ہو خدایا ہم سے وہ اٹھا لے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے لیے فرمایا کہ وہ خدا کی رحمت ہے اور آپ نے فرمایا چھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئیں اور مجھ سے پہلے بیام السلام کو نہیں دی گئیں اور آپ نے فرمایا مال غنیمت یہ میرے لیے جائز قرار دیا گیا ہے میری امت کے لیے اور اس سے پہلے مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی سب کچھ چل جاتا تھا اور آپ نے فرمایا اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو مسجد دے دی کہ نماز اس میں بھی پڑھ سکتے ہو اور پوری زمین نا ارشاد فرمایا پوری زمین مسجد ہو گئی یعنی زمین میں جہاں کہیں نماز کا موقع آتا ہے بس پڑھ لو تمہاری نماز ہو گئی اور مجھ سے پہلے انبیاء بی عرم السلام میں یہ رعایت نہیں تھی انہیں اپنی عبادت گاہ میں جا کر ہی نماز پڑھنا ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی عبادت کر اور ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے تیمم ہوا کہ وضو نہیں ہے مٹی سے پاک ہونا ہے تو ہو سکتے ہو مجھ سے پہلے یہ رعایت نہیں دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پوری انسانی دنیا میں ہر جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ سے پہلے یہ بات نہیں تھی بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں میں آتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے تھے میری نبوت اس کا دائرہ پورا زمانہ ہے اور پوری پوری جگہ ہے پوری کائنات اور اسی لیے آپ نے شاد فرمایا کہ مصیر تشہرن ایک مہینے کی مسافت پر میرا روپ پڑتا ہے میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو ایک مہینے تک گھوڑا جہاں تک دوڑ سکتا ہے جا سکتا ہے وہاں تک میرا روپ پڑتا ہے میرے دشمن میری بات سے ڈرتے ہیں میرا روب یہ پڑتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ امبیا عالم السلام کو اللہ نے مجھ پہ ختم کر دیا یہ چھ چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھیں۔ تو اس لیے ارشاد یہ ہوا کہ یوں مانگو اوکو ربانہ ولا تاہم علینا اسرن کما حمل تو ہو کب اور اللہ ہم پہ کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ ہم سے پہلوں پر پڑتا رہا ہے ربانہ اور اے پرور والا تو ہم ملنا مالا طاقت لنا بے اور اللہ ہم پہ کوئی ایسی چیز نہ ڈال جس کے لیے لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے واسطے بہی اس چیز کو اٹھانے کی اللہ کوئی ایسی مصیبت کوئی ایسی مشقت جس کو اٹھانے کی اے اللہ اے پروردگار ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ ہمارے ذمہ نہ کر یعنی ہم آجز ہیں اور ہم لوگ اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہم پر مہربانی ہو واف و اے اللہ درگزر کر ہم سے واف و کا مطلب یہ کہ کوئی چیز کسی کو نظر آ جائے غلطی کر رہا ہے کوئی بچہ اس کے باوجود ماں باپ کبھی قطع نظر کر کے صرف نظر کر کے گزر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ ہے کوئی نہیں کرنے دو اس کو بڑا ہوگا ہوش آ جائے گی اللہ درگزر کر دے جو چیزیں ہماری تو دیکھتا بھی ہے ایسی ان سے کپے نظر کر لے درگزر فرما دے تیری معرفت جب حقیقت نصیب ہوگی اور جب حقیقت میں تجھے یاد کریں گے تو پھر یہ چیزیں نکل ہی جائیں گی وا در درگزر فرما وقف فلانا اور اے ہماری مغفرت کر دے بخش دے جو خطائیں ہو گئیں ان تمام چیزوں پر ایک مرتبہ قلم پھیر دے وغفر لنا مکمل طور پہ مغفرت کر دے جو بھی عقیدہ اعمال اخلاق کوئی بھی خرابی تھی ہر طرح سے درگزرو پر ہم اور صرف یہی نہیں معافی نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی رحمت بھی ہم پہ کر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اسرار کر کے اللہ سے مانگے کہ یہ کام ضرور کر دیں یہ کام کر ہی دیں اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے بس آپ ہی سے اللہ یہ کہنا ہے آپ یہ ضرور کر دیں وہ جو اسرار ہے نا خدا کے ساتھ تکرار کہ یہ ضرور کر دیں وہ بندہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کچھ ایسے فرمائے ہیں کہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا تھا گردن اڑ جاتی اس کی اگر کوئی اور کہ بدر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انشلم اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ دنیا میں آپ کی عبادت نہ ہو یوں ہی صحیح ہو جائے شکست پھر نہیں ہوگی تیری عبادت لن تو بد آباد ظالی کا عباد اللہ کبھی بھی تیری عبادت اس دنیا میں نہیں ہوگی اگر آج ہمیں کچھ ہوگا تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے جس جس کا جو تعلق ہے بس ایسے ہی ہے تو اس لیے کسی کے حال کو بھی اپنے حال پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق اللہ سے مانگنے کا حکم یہ ہے کہ اللہ سے اسرار سے مانگو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اسرار سے مانگتے ہیں خدا سے بہت اصرار کرتے ہیں کسی کام پہ کہ اللہ اس کام کو کر دے اس لیے یہاں پر یہ تعلیم دی گئی کہ ور ہم اللہ پر رحم بھی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں سے کر دے اور پھر کہنے لگا اللہ اس پوری امت کو تھوڑے لوگوں میں سے کر دے تو ہنستے عمر رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے جب دعا مانگ کے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو یہ کیا تو پوری امت کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس امت کو تھوڑا کر دے اس کا میرے ایسے تو نہیں میں نے کہا تھا کہ اللہ اس امت کو تھوڑے لوگوں میں کر تو ان کا پھر کیا مطلب اس نے کہا اللہ نے کہا وکلیل اور, اور, اور میرے شکر کرنے والے بندے وکلیل شکور بہت تھوڑے ہوتے ہیں شکر والے بندے تو میں تو اللہ سے کہہ رہا تھا کہ جو تھوڑے سے ہیں نا شکر والے پوری امت کو انہی میں ڈال دیں تو اس عمر سے اللہ نے کہا ہماری رعایا ہم سے زیادہ اچھا قرآن کو سمجھتی ہے کئی موقعوں پہ انہوں نے اس جملے کو استعمال کیا انہوں نے کہا یہ لوگ قرآن مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں ورمنا کا مطلب یہ کہ اف بھی ہو گیا مغفرت بھی ہو گئی مزید اللہ رحمت بھی کر کیونکہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کر دیں کہ مجھ سے درخواست کرتے رہو معافی کی بھی اور مجھ سے درخواست کرتے رہو مغفرت کی بھی اور اس چیز کی بھی کہ میں تم پہ رحم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ اپنے نوکر کو تین لسٹیں دے دیا کرتا تھا لسٹ اور کہتا تھا کہ یہ ایک لسٹ میں میں نے نام لکھے ہیں ان کے جن سے تم نے شام کو آج پیسے لے کے ضرور آنا ہے مجھے پتا ہے ان کے پاس پیسے ہیں اور جان بوجھ کے اپنے کاروبار سے نہیں نکالتے میرے خرچے پہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر کہتا تھا یہ دوسرے جو ہیں نا یہ جتنی بھی مہلت مانگے انہیں دے دینا مجھے ان کے حالات پتہ ہیں اور تیسرے کہتا تھا کہ اگر یہ معاف کریں کہہ دیں کہ چھوڑ دو تو معاف کر دینا کہہ دیں کہ پھر لے جانا تو پھر چلے جانا اور کہتا تھا کہ ممکن ہے میں اللہ کے ہاں پیش ہوں اور خدا مجھے بھی معاف کر مرنا تو تھا ہی مر گیا رسول اللہ صلی اللہ جب پیش ہوا تو فرشتوں نے رپورٹ دی کہ ما او ملا خیر قطو تو اللہ اس کی زندگی میں ایک نیکی بھی اس کے نام آئے مر میں نہیں ایسے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ جو کچھ کیا ہوگا وہ بھی برباد ہو گئے ایک نیکی اس کی ایک بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بلایا اور اللہ نے کہا یہ سب کہتے ہیں تیری کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن وہ جو نے اس دن کہا تھا نا کہ لعل اللہ اللہ تجاوز انّا ممکن ہے اللہ مجھ سے درگزر کرے تو مجھے بڑی حیا بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میرا بندہ مجھ سے یہ کہے کہ ممکن ہے خدا کس دن معاف کرے اور آج کے دن ہم تجھے معاف نہ کریں تو ہمارے بندوں کو معاف کرتا تھا ہم بھی تجھے معاف کرے کوئی پتا نہیں خدا کی رحمت کہاں سے ہو جائے ورہمنا اور اے پروردار رحم فرما انت مولانا اللہ آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے مالک ہیں مولا کا لفظ کئی طرح پہ استعمال ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ولایت کو ثابت کرتی ہیں بڑائی کو بڑا ہونے کو مالک ہونے کو آکا ہونے کو سب کی سب اللہ کے لیے جمع ہیں انتم مولانا اے تو ہمارا مولا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالی بندوں کی تعلیم تربیت اپنے تک پہنچنے کی راہیں کیسے خدا دکھاتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ کافر ہو دنیا ہر ایک کو دی جاتی ہے اور آپ نے فرمایا مگر دین کی سمجھ اللہ کی راہ صرف اس کو دی جاتی ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کی رحمت کب شامل حال ہو جائے پورے ملک اور پوری بستی میں کوئی اللہ کی توحید کو جانتا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلط کو اللہ نے کیسے توحید دے دی مکہ میں ہر طرف شرک ہے اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صحیح راہ دے دی شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور شیخ اپنے زمانے میں بے مثال آدمی تھے اللہ کے ساتھ تعلق میں جن لوگوں کی راتیں ان کے ساتھ گزری جو لوگ ان کے شاگرد رہے وہ کہتے تھے کہ میں اپنے شیخ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کو اور قرآن پاک کے سمجھنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ علم کو شیخ سے زیادہ کہیں نہیں دیکھا وہ کہتے تھے ہمارے شیخ بیٹھتے تھے اللہ کے حضور میں گھنٹوں کے حساب سے اور مسلسل خدا کے سامنے روتے رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ابن قیم کہتے ہیں میں نے ایک دن نے صبح کہا کہ آپ ناشتہ کر لیں بہت دیر ہو گئی سورج چڑھایا تو کچھ دیر بعد اٹھ کے آئے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا اور انہوں نے کہا میرا اصل ناشتہ وہ ہے جس دن یہ رہ جائے اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی یہ چیز اصل علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے پاس تھے ہم حضرت نے ہم سے کہا کہ کوئی بات پوچھی تو حضرت نے فرمایا کچھ دیر میں بتاتے اور پھر کافی دیر تک وہ کچھ چیزیں پڑھتے رہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سوال جو بھی تھا اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیات ایسی ہیں یہ چیزیں جس دن ہم قرآن نہ پڑھیں طبیعت کھلتی نہیں ہے بہت اداسی رہتی ہے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا یہ وہ چیز کہ اللہ کی رحمت ایسے بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو طلب لگ جاتی ہے ابن تہمیہ رحمت اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو روتے تھے اللہ کے سامنے اور کہتے تھے انل مقدی انل مقدی قضا کانا ابی وجدی اللہ میں تو بھکاری ہوں اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں اور یہ کوئی نیا بھکاری نہیں ہوں قضا کانا ابھی وجدی میرا باپ بھی آپ ہی کے در پہ مانگتا تھا میرے دادا وہ بھی آپ کے در پہ حاضر ہوتے تھے مانگنے کے لیے میں پشتینی بےکاری ہوں مسلسل خاندانی فقیر مانگنے والا تو اس لیے انتا مولانا اللہ تو ہمارا مالک ہے آقا ہے وارث ہے جتنی بھی چیزیں بڑائی کے لیے سب کی سب اللہ کے لیے جمع ہیں سرنا اور اللہ ہماری مدد فرما الل القوم کافرین کافروں کی قوم کو نصر کے بعد جب اللہ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے غلبہ یہاں بھی دیکھیں فنسرنا کے بعد علا آیا ہے تو اس کا مطلب ہوا غلبہ آتا فرما فنسرنا ہماری مدد کر الل قوم القافرین کافروں کی قوم کے اوپر یعنی اللہ ہمیں غلبہ دے دے کافروں پر یہ ہیں وہ دو آیات جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائیں عشاء کے بعد پڑھ لی جائیں تو بھی اور رات کو سونے سے پہلے کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی اور یہ ایسی چیز ہے جس میں عقیدہ بھی جمع ہے اور دعا بھی جمع ہے اسی لیے وہ چیزیں جن میں عقیدہ اور دعا دونوں جمع ہو جائیں اسے بہت ترجیح دی گئی ہے مثلا حدیث میں آیا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہو اور لا اللہ اللہ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ آزمرمایا وہ بخشا گیا اللہ اسے جنت دے گا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ آزم فرمایا ہے استغفار کے متعلق کہ یوں کہا کرو کہ استغ فر لزی اللہ لزیلا اللہ اللہ ولہ الکیوم و اطوب تو فکہ نے حنفی فکہ نے اس پہ بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرتے ہوئے اس نے لا الہ اللہ کی بجائے یہ کلمہ پڑھا کہ استغفر لزی اللہ لزیلا اللہ اللہ ولہ القیوم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے اور قائم رہے پر میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ افصل جملہ ہے کیونکہ اللہ کی توحید بھی شامل ہے استغفار بھی شامل ہے اسی لیے ان آیات کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ اس میں توحید بھی اللہ کی شامل ہے پورا عقیدہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہے انہیں یاد کیجیے